آئیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا اور اللہ چاہے تو تمہارے اوپر اپن رحمت و حفاظت کی مہر فرماد دے اور مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپن باتوں سے بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے